کیسا ہوگا اللہ کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کا دیدار صہیب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ادا دخلا اہل الجنت الجنت جب جنت والے جنت میں جائیں گے انٹری ہو گئے ابھی جنت میں گئے قال یقول اللہ تبارک وطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ریدونا شعی کچھ چاہیے کیا اور زیادہ اللہ پوچھ رہا ہے اور زیادہ کچھ چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بندوں سے پوچھے گا کیسا اچھا لگے گا آپ سوچئے اللہ پوچھ رہا ہے اور کچھ چاہیے کیا اور کچھ چاہیے تری دوں نہ شہید کو کچھ کچھ ارادہ ہے کچھ چاہیے کچھ چاہیے تم کو جو اور زیادہ دوں فیاقول المئی وجوہ نا اوکے اللہ ت نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا اور کیا چاہیے ہمارے چہروں کو کیا تو نے روشن نہیں کر دیا علم تدقل الجن کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں ڈال دیا وہ تجنا تنت جنام النار کیا تو نے جہنم سے ہم کو بچا نہیں اللہ اور کیا چاہیے ہم کو چہرے روشن کر دیے جنت میں ڈال دیا جہنم سے بچایا اور کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے فقال فیکشف الحجاب جب وہ کہیں گے اور کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا اَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ جنت میں بہت کچھ ان کو دیا گیا ہوگا اب تک جتنا بھی ان کو دیا گیا تھا کوئی بھی چیز ان کو اتنی پیاری نہیں ہوگی جتنا اللہ کا دیدار ان کو پیارا ہوگا اللہ کا دیدار اتنا زیادہ اپنی طرف ان کو کھینچے گا اتنا زیادہ ان کو محبوب ہوگا اتنا اچھا لگے گا ان کو کہ کوئی دوسری جنت کی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو ان کو اپنے قریب کرے اپنی طرف متوجہ کرے سمت ہل آیا للدین احسن الحسنہ و زیادہ پھر آپ نے عادت پڑھی کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے کیا ہے بھلائی تو بھلائی کیا ہے جنت اور زیادہ ہے وہ زیادہ کیا ہے اللہ کا دیدار اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں صحیح مسلم میں روایت کیا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دیدار یہ بہت قیمتی چیز ہوگا اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہوگا کیسا دیکھیں گے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں ان نہ ربکم یانا تم اپنے رب کو آنکھ سے دیکھو گے دیکھیے جب اتنا آنکھ سے بول رہے ہیں اپنے بارے میں بولتے تھے نا آپ نے کہا تم اپنے رب کو دیکھو گے ایانن اپنی آنکھوں سے تم اپنے رب کو دیکھو گے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے آدمی سوچے گا کہ اللہ کا دیدار کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی یا اتنے لوگ جنت میں قیامت تک کے پیدا ہونے والے اور یہاں چاند دیکھنے کے لیے اگر جمع ہوگئے یا کسی چیز کے بھیڑ میں کچھ دیکھنے کے لیے ہوئے تو کیا تو کیا میں دیکھنے کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہوگی یا ایک دوسرے کو دھکا تو نہیں ہوگا اے میں دیکھتا ہوں ذرا آباز ہٹ اے میں دیکھتا ہوں کوئی پہلوان آ کے ہٹا دیا کوئی دھوڑے بدلے کو ایسا ہوگا کیا ایسا کچھ ہوگا ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا صنفی ضمان نبی صلی اللہ علیہ وسلمِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے کالن نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہاں دیکھیے سمپل جواب یہ ہے دیکھا دیکھیں گے ہاں تو یہاں تو آپ نے کہا وہاں کہا تھا کال نام اور ڈیٹیل بھی بتائی ہل تفی رو یتی شم صبح دو ان لئی صفی ہا صاحب کیا تم کو دوپہر کے وقت میں سورج دیکھنے میں جب کہ آسمان میں کوئی بادل نہ ہو کوئی تکلیف ہوتی یعنی کچھ دکھ رہا نہیں ذرا ہٹو بازو کو ذرا بادل ہٹاؤ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا دوپہر کا وقت ہے جب کہ سورج عروج پر ہے ڈوب تو بھی نہیں ایسا کر کے دیکھیں گے بلڈنگ پہ جا کے ٹیریس پہ ڈبا کے نہیں بابا بولو جلدی تو سورج دکھائی نہیں آسمان میں دوپہر کے وقت میں جب بادل نہ ہوں کئی ڈھونڈنا پڑتا ذرا لال میرا چشمہ لال سورج کا ہے دیکھنا پڑ رہا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نہیں آپ نے مثال سے کہا قاللہ صاحبہ نے کہ نہیں آپ نے فرمایا وحل تدا رو نفی رو یہ تل قمر بدر بن لِ صفیہ کیا تم کو چودھویں کا چاند لیلت البدر میں قمر دیکھنے میں کوئی تم کو تکلیف ہوتی ہے جب کہ آسمان میں کچھ بادل نہ ہو کچھ دیکھنے میں کچھ مسئلہ پیش آتا ہے جواب دوسرا بھی کیا ملا نو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیرو اللہ از وجل یوم قیامتی اللہ خ ماتار فیرو جیسا تم کو ان دونوں کے سلسلے میں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن تم کو دیکھنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اے ہٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کب سے دیکھ رہا ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ ہٹا کے تو رونا ایک دوسرے کو دھکا دے کے میں دیکھتا ذرا روک جا رہا بہت دیر سے دیکھ رہا تو میں مجھ کو دیکھنے دیں میں بھی تو جنتی ہوں ایسا ہوگا کیا اور میں تو بہت تعجب پڑھنے والا ہر بازو کو گناہ کر کے توبہ کر کے آئے یہاں سے کہیں کا ایسا ہوگا نہیں سب کے سب دیکھیں گے اور کسی کو دیکھنے میں کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور کسی کو دیکھنے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی وہ نعمت ہے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے وہ نعمت ہے وہ جزا ہے جزا تکلیف نہیں ہوگی ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک بار ہی نہیں ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو بولے ایک بار دیکھے اب چلو بس ہو گیا ابھی ایسا نہیں یہ نعمت ختم نہیں ہوگی یہ نعمت کیسی ہوگی ہر جمعہ کو ہوگی اور للہن احسن الحسن وضیا ادا تو حسنِ کیا ہے جنت کی نعمتیں اور زیادہ کیا ہے اللہ کا دیدار تو جمعہ کا نام جنت میں کیا ہے یوم المزید زیادہ کا دن زیادہ کا دن آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے رضی اللہ تعن فرماتے ہیں رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا جا عجیب فی کفن کفی کف آتن کلم البا جی لائے اور ایک کف میں ایک بالکل آئینے کی طرح ایک دم سفید کچھ لے کر آئے فی و صتیحہ کن نقطہ تسودا اس کے بیچ و بیچ ایک کالا نقطہ تھا سفید ایک دم آئینے کی طرح کچھ اور اس میں کیا ہے ایک کالا نقطہ بقالما ہاد ہی جبریل آپ نے کہا جبریل یہ کیا ہے قالح ہادہ جبریل نے کیا کہا, کہا یہ جمع ہے یا ارے تو حا علیہ خرب و کلی آپ کے رب نے یہ آپ کے لیے پیش کیا ہے تاکہ آپ کے لیے کیا ہو جائے عید ہو جائے تو جمع معلوم پڑا کہ جمعہ بھی کیا ہے عید ہے اب شروع مت ہو جانا ہے جمعہ مبارک یہ نیا نکلا ہے کیا ہے پبلک اپنی ایسی ڈینجر کرنے کے کام نہیں کرتی نہیں کرنے کے کام ڈبل کرتی ہے جمعہ مبارک انٹرنیٹ پہ آپ کو خاص آیا جمعہ مبارک کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کے بولتے تھے جمعہ مبارک یا گھر میں بولتے تھے یا بازار میں بولتے تھے صحابہ بولتے تھے یہ بدات ہیں جمعہ مبارک کیا ہے بداعت تو عید آپ نے بتایا اور آپ نے عید کے دن عید مبارک نہیں بولے عجیب یہ آیا جمعہ ٹھیک سے تو پڑتا نہیں اور جمعہ کے بعد فلموں کو جاتا اور بولے جمعہ مبارک یہ بہت جلدی کرنے لگ جاتے لوگ کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں فلانی دعا معلوم ہے اس کو بیت الخلا میں جانے کی دعا یاد ہے نہیں لیکن جمعہ وبرک یاد ہے اس کو خدا حافظ یاد ہے اس کو تو یار دعا علی کا رب کا علی تکن علی اور آپ کی قوم کے لیے بھی آپ کے بعد کیا ہو جائے جمعہ عید ہو بار بار یہ خوشی کا دن جس میں لوگ اچھے کپڑے پہن کے عبادت وغیرہ کریں سب کچھ ہو یہ جو عید ہوتا ہے والفی خیر۔ اور اس دن میں آپ کے لیے بہت خیر ہے تقون و انت الا آپ پہلے ہو جائیں و یقون و نسارہ ممبادک اور یہود و نصار آپ کے بعد ہو جائیں جمعہ مسلمان مناتے ہیں نماز پڑھ کے عبادت کے ذریعے سے مناتے ہیں یہ عید اور اس کے بعد کون سنیچر کو یہود اور اتوار کو عیسائی اپنا اپنا دن مناتے ہیں عبادت کا اور ملنے کا جمع ہونے کا وفی حساۃ اللہد الربَ بخیر قسمن الآطا اور اس دن میں اس دن میں ایک گھڑی ہے ایک وقت ہے تھوڑا سا اس میں جو بھی بندہ کوئی بھلائی اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی قسمت میں اللہ نے وہ دینا ہے اللہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے یا کسی برائی سے پناہ مانگتا ہے اویت من شرن اللہ دف عنا ہوا اے ہو اللہ تعالیٰ اس شر سے بھی بڑھ کے شہر اس سے دور کر دیتا ہے جمعہ کے دن دعا مانگنا چاہیے اللہ سے فل آخرت یوم المزید اور ہم آخرت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہہ کے پکارتے ہیں جمعہ کے دن کا نام ہمارے پاس کیا ہے آخرت میں یوم المزید یہ تبرانی نے الاؤسط میں روایت کیا اور صحیح روایت ہے سید ترغیب میں شیخ الدبانس کو صحیح کہا ہے صحیح ایک روایت میں تبرانی کی روایت میں ہے کہ کہا کہ فلئی سا ہم فل بے کمین ہم کہ جنت میں جنت والوں کو جمعہ سے زیادہ کسی چیز کا شوق نہیں ہوگا ارے جمع. جمعہ جمعہ کا دن آنے والا ہے تو ان کو شوق ہوگا ایک دن جمعہ کا دن آنے والا تو جنت میں بھی کیا ہے دن ہے ہر ایک دن کا نام ہے تو جمعہ سے بڑھ کر کوئی اور دن ان کے لیے شوق والا نہیں ہوگا شوق آپ شوق سنیں گے نہیں تو شوق یعنی کسی جس کا شوق ہوتا ہے یہاں ہمارے کائے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بیڑی تمباکو کا جیسے افطار ہوا یہاں کھجور ہوا تمباکو ارے ذرا تو سموسے تو کھا ارے نہیں بات پہ بیت الخلا کے پاس جا کے مسجد کے شروع ہو گیا اس کا پیس رہا ہے کچھ پیس رہا ہے پیس رہا پیس رہا اور پیس کے چکی چلا کے پھر ساتھ میں دوسرا آتا ہے بولتا کیا ہے کون है ہے چھوٹ کون سا ہے کون سا چھاپ ہے گائے چھاپ ہے بھینس چھاپ ہے گدا چھاپ ہے کتا چھاپ ہے کیا ہے یہ پھر وہ بولتا اور وہ ان میں دوستی پہچان کر نہیں بھی ہوگا نا آپ دیکھ لیجیے کہیں بھی آزما کے وہ پیسے گا اس کو پیس کے گا और उसमें से कुछ फेंक देगा चाहिए या ये क्या है हमदर्दी का जज्बा भाईचारगी ये आलमी भाईचारगी है वो भी लेगा और उसको लेके, अपने मुँह की संदूक में डालेगा और कुछ थूकेगा देखा गौर से खाने वाले कैसे खाते ज़रा देखेंगे तो सही कुछ थूक देता शुरू में और फिर एकदम ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ उसके अंदर एक एनर्जी आई एकदम اور یہاں رہے گا اس کا دبا ہوا پھر ڈاکٹر ایک دن کھولتا ہے بولتا ہے تو سڑ گیا پورا تمہارا سڑ جاتا ہے پورا تمباکو حرام ہے اور روزے کے بعد آدمی فوراً دوڑے دوڑا کس کی طرف جاتا ہے لوگ دیکھیں تو یہاں ارے نماز کے لیے بھاگ رہا استنجا کے لیے یہ کون سا ٹائم ہے تیرا یہ اس کے لیے جا رہا ہے کچھ لوگ نماز کے پہلے کچھ بعد میں اللہ رہے ہیں فرمائن کو ہدایت دے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ صحیح چیز نہیں اچھی چیز نہیں ہے آپ پھل کھاؤ آپ پھل کھاؤ کھاؤ نا کھوب کون منع کیا آپ کو یہ کیا ہے یہ خبیص چیز ہے یہ خبیص چیز ہے یہ نگل بھی نہیں سکتے اور تھوکتے رہتے ہیں جو تھوکنے کا وہ کھایا کیوں تو से سینس ہے بھائی جب تھوکنا ہی ہے اس کو تو کھایا کیوں تو اس کو وہ یہاں رکھا ہے بالکل ایک دم اور ایسی بدبوس کیا آتی ہے کیسی بدبو آتی ہے کوئی آدمی بات کرے تو آدمی ایسا ہو جائے گا کہ کیا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کو شوق جنتیوں کو جمعہ سے زیادہ کسی کا شوق نہیں ہوگا کیوں لیزداد و و کرامتی تاکہ جمعہ کے دن اپنے رب کی طرف نور الا رب از وجل تاکہ وہ اپنے شرف میں اللہ کے دیدار کے ذریعے سے اور بڑھ جائیں اور کرامت میں یعنی کرامت اللہ کی طرف سے ان کو جو اکرام ہوگا اس میں بڑھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے دیو دیو اکرام اور اللہ کے دیدار میں اور بڑھ جائیں ان کو اور ایک مرتبہ ملے اور ایک مرتبہ ملے اور ایک مرتبہ ملے ولی دال یوم المزید اسی لیے اسی لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں جنت میں یوم یوم المزید جنت کی تمام نعمتوں سے یہ زیادہ ہے اور ہر جمعہ کو ملے گا تو اور زیادہ اور زیادہ اس کا شوق اس کی خوشی مسلمانوں کو ایمان والوں کو ملتی رہے گی ایک رواج میں کہ بازار ہے جنت میں اور جنتی جمعہ کے دن اس بازار میں جائیں گے یہاں جمعہ بازار چھوڑ کے جانا ہے وہاں کیا ہے بازار میں جانا ہے نہیں گیا نا اب آ جا بازار میں جا جا بازار میں باغ بازار میں وہ بازار میں جائے گا بازار میں جائے گا یہ خریدے گا وہ خریدے گا ایک ہوا چلے گی وہ ہوا سب کے چہروں کو چھوتی ہوئی نکلے گی وہ انٹرنیشنل ہوا رہے گی سب کے چہروں کو جنتیوں کے چہروں سے چھو کے گزر جائے گی وہ اور زیادہ ہینڈسم ہو جائیں گے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور وہ ہوا ان کے یہاں سے بھی جائے گی گھر کو جا کے بیوی کو بھی چھو کے جائے گی اب یہ آیا دولہا جنتی وہاں سے اپنے گھر کو آئے گا بازار سے تو بیوی کو دیکھے گا بے یار اتنی خوبصورت کیسا کیا ہو گئی تھی اور بھی پہلے تو تھی ہی آپ یہ مت سوچو کہ خوبصورت کیسا ہو گئی <laughs> نے بڑھتا بھی تو ہے نا آگے کہے گا تو اتنے خوبصورت کیسا ہوگا بولے تم بھی اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے یعنی وہ ہوا دونوں کو چھو کے گزری اور ہر جمعہ کو ان کے حسن میں بھی کیا ہوگا یہ یوم المزید ہے یہ زیادہ ہو جائیں گے اور بھی یعنی وہاں خوب... یہاں کیسا ہوتا جمعہ جمعہ جمعہ تو جوان بڑا بڑا بڑا بڑا تو خوبصورتی کیا ہوتی ہے ہاں پچھلے جمعہ کو ایک داد گرا تبا ہے تو ہنسا تو دو داد گرا نہیں بولے یہ مزید ہو یہ. یہ دنیا کا مزید ہے خوبصورتی کم ہوتی ہے لیکن جنت کا یوم المزید کیسا ہے بڑھ جائے گی خوبصورتی وہاں پہ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں یوم المزید ہے